أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان من همزه ونفثه ونفخه لعن من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى 177 78 لحین اللہ دینہ کافارو ممبنی اسرائیل علی علی وی سب وہ لوگ جنہوں نے بنی اسرائیل میں سے کفر کیا ان پر داوود علیہ سلاۃ اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی ظالی کا بیمار اساندون اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے گزرتے تھے اسرائیلیوں کا یہ کفر اپنے اپنے پیغمبر کے مقابلے میں تھا داود علیہ سرات و اسلام کے زمانے میں انہوں نے قانون سبت کو توڑا سب ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑنے سے منا تھا نا عیسیٰ علیہ سلاۃ کے زمانے میں معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت سے انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے عیسیٰ علیہ سلاط وسلام اور باوت علیہ سلاط والسلام کی زبان نے ان پر لانت کی یعنی ان کی زبان سے لانت بھیجی تو وہ لانت اب بھی موجود ہے زبور میں داود علیہ السلام کو جو کتاب ملی تھی زبور اس میں موجود ہے اور انجیر کے اندر بھی عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی جو ان پر لانت ہوئی وہ موجود ہے لانت کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اللہ کی رحمت سے محرومی ذالک ابما عصوا وکانوا يعتدون یہ لعنت تھی ان کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے کانوا لا يتناہون عن منکرن فاعلوه لبئس ما كانوا کانوا لا يتناہون عن منکرن فاعلوه وہ ایک دوسرے کو کسی برائی سے نہیں روکتے تھے جس کا انہوں نے ارتقاب کیا ہوتا جو برائی وہ کر لیتے پھر اس سے وہ کسی کو ایک دوسرے کو روکتے نہیں تھے لابسا ماکام یا فانون جو وہ کیا کرتے تھے یقیناً وہ برا ہے لا تنا ہونا کا معنی ایک دوسرے کو منع کرنا اور ایک اس کا معنی ہے باز آنا یعنی جو برائی وہ کرتے تھے پھر اس سے باز نہیں آتے تھے ایک معنی یہ بنے گا اور دوسرا معنی بنے گا کہ جو برائی وہ کرتے تھے اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے یعنی کہ ان کی جو تھی نافرمانی حد سے گزرنا بیمار ایسا ہوا کون اس کی وضاحت اللہ نے کی ہے کہ وہ ان کی نافرمانی اور حد سے گزرنے والی بات کیا ہے کہ وہ برائیاں کرتے اور برائی سے باز نہیں آتے تھے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے بلکہ جب وہ کوئی برا کام کر لیتے پھر اس پر ڈٹ جاتے گنا پر ندامت کے بجائے اس پر اصرار کرتے اور ایک دوسرے کو برائیوں سے منع کرنے والی عادت بھی ان کے اندر نہیں تھی ان کے نیک لوگ یہ سمجھتے تھے کہ جو برا کر رہا ہے تو اس کی برائی کا ببال اسی پر ہی ہوگا ہم تو اپنی جگہ نیک ہیں اپنے تقبے کے خال میں بند رہتے حالانکہ ایسی بات نہیں ہے امر بالمعروف اور نہ من کر نہ ہو اور دن سے نفرت بھی بندے کو نہ ہو ایمان کا آخری درجہ یعنی کمزور ترین ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے ابھی کریم صلی اللہ علیہ فرماتے کی حدیث ہے کہ تم میں سے جو برائی کو دیکھتا ہے اپنے ہاتھ سے برائی کو روکے علم فبی لسانی ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے منع کرے اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فبی قلبی ہی تو اپنے دل سے اس برائی کو برا جانے اور فرمایا والا یہ سب سے کمزور ترین ایمان ہے اور ایک روایت میں آتا ہے اس کے بعد ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رہتا حضیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اللہ کی قسم التا نور نبل معروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم نیکی کا ضرور حکم دو گے بولا تنہا علگن کر اور برائی سے تم بھی منع کرو گے ایسا کام تم ضرور کرو گے یعنی نیکی کا حکم دو گے برائی سے منع کرو گے اور اگر تم نے ایسا نہ کیا نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنے والا عمل تم نے نہ کیا پھر کیا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے پھر تم اس سے دعا کرو گے فلاحی استجا بولا تو تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی یعنی برائی سے منع کرنا اور نیکی کا حکم دینا یہ ایسا اہم فریدا ہے اگر بندہ چھوڑ دے تو اس کی دعائیں قبول ہونا رک جاتی تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اپنے تقوی کے خول میں بند ہیں ہم تو لیک ہیں کوئی برا ہوتا ہے تو ہوا کرے ہماری بلا سے آج بھی کئی ہیں اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو یہ سارے شیطانی جملے ہیں جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو کیوں لگا رہنے دے بھائی اللہ نے فریضہ عائد کیا ہے امر بالمعروف معروف کا نہیں عل منکر کا اور دوسرے کو چھیڑیں گے تو اس کو پتا چلے گا نا کہ حق کیا ہے وہ سمجھے گا کہ میں اپنی جگہ پہ ٹھیک کر رہا ہوں آپ سمجھیں گے میں اپنی جگہ پہ ٹھیک کر رہا ہوں اور اگر یہی اصول ہوتا کہ جو جہاں لگا ہے لگا رہنے دو اپنا چھوڑو نہ کسی کو چھیڑو نہ تو اللہ کو انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی انبیاء یہ چھیڑنے کے لیے ہی آئے تھے کہ چھوڑو جو تم کرتے ہو اللہ کی نافرمانیاں گناہ گنا شرک اور آ جاؤ ہدایت پر سیدھے راستے پر اور پھر پرانے مجید میں بھی اللہ سبحانہ بھرانا ہوا تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہفتے بار جن کو منع کیا تھا مچھلیاں پکڑنے سے جب یہ باز نہ آئے تو کچھ لوگ مچھلیاں پکڑنے والے کچھ ان کو منع کرنے والے اور کچھ ایسے تھے جو کہتے تھے جو جہاں لگا لگا رہنے دو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ف ان جئی نل ہُونا سو جو برائی سے منع کرتے تھے ہم نے ان کو نجات کی برائی کرنے والے بھی مارے گئے اور اپنے تقبے کے خال میں بند رہنے والے بھی مارے گئے برائی سے منع کرنے والے بچے تارا کتی اور امین ہوں گے تو خارو آپ ان میں سے بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہیں جنہوں نے کفر کیا لبا قدامت لہم انفسو ہوں جو کچھ ان کی نفسوں نے آگے بھیجا ہے وہ بہت برا ہے ان اللہ, علیہم کہ اللہ ان پر غصے ہوا وفی العذاب ہم خالدون اور عذاب میں یہ ہمیشہ رہنے والے ہیں یعنی ان کے پہلے لوگوں کی وہ حالت تھی اور اب موجود لوگوں کی ان کی یہ حالت ہے جیسے کاب ابن اشرف اور مدینہ کے یہودی قبائل اور اسی طرح دوسرے افراد جو مسلمانوں کی دشمنی میں مکہ کے مشرقین اور مدینہ کے منافقین کے ساتھ دوستی رکھتے تھے لب سما قدمت لہم انفسم یعنی ان سے دوستی قائم کر کے اہل کتاب نے مشرقوں اور منافقوں سے یاریاں لگا کے اہل کتاب نے مسلمانوں کے خلاف جو تیاری کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان پر اللہ کا غضب ہوا اور آخرت میں بھی وہ دائمی عذاب کے مستحق قرار پائے نبی و نبی وما ہی اور اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور نبی پر ایمان لاتے اور جو کچھ نبی کی طرف نادل کیا گیا اس پر ایمان لاتے أَوْلِيَا تو ان کو کبھی دوست نہ بناتے وہ اللہ کنفی اور لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں یہ دعویٰ کرتے تھے نا کہ ہم اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ کی کردہ کتاب تورات رات پر ہم ایمان لاتے ہیں اپنے نبی موسا عیسیٰ کو مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ واقعات اللہ پر اور نبی پر ایمان لانے والے ہوتے اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لانے والے ہوتے تو پھر وقت خادویا تو مسلمانوں کو چھوڑ کے کبھی کافروں کے ساتھ دوستی نہ لگاتے مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں ایک چیز تو قدرے مشترک تھی نا کہ یہ آسمانی کتاب کو ماننے والے تھے یہ بھی صاحب کتاب ہیں وہ بھی صاحب کتاب ہیں یہ بھی نبی کو ماننے والے ہیں وہ بھی نبی کو ماننے والے ہیں اور مسلمان ان کے امبیا کی تصدیق کرنے والے ہیں اور ان کے امبریا نے مسلمانوں کے نبی کی آمد کی خبر بھی دی ہے تو یہ آپس میں کئی ایک اشتراکات ہیں اور پھر دونوں گرو تو ان کے درمیان مشترک ہے اہل کتاب میں بھی اور مسلمانوں میں بھی کہ ان کی جو کتابیں ہیں وہ ان کو توحید سکھاتی ہیں مسلمانوں کی کتاب بھی ان کو توحید سکھاتی ہے اگرچہ انہوں نے توحید کو چھوڑ دیا تھا اہل کتاب میں لیکن ان کی بنیادی عقائد میں یہ چیز موجود تھی تو توحید والوں کو چھوڑ کے شرک والوں سے دوستی لگاتے یہ تو ممکن ہی نہیں تھا اگر یہ واقعات اللہ پر ایمان لانے والے نبی پر ایمان لانے والے اور اللہ کی نادر کردہ کتاب پر ایمان لانے والے ہوتے لتا جدنا اشدن سیاہ دعوت اللہ ددین امن الہودا ولدین یقیناً ایمان لانے والوں کے لیے آپ دشمنی کے اعتبار سے سب سے سخت یہود کو پائیں گے اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا یعنی مشرک اور یہودی اہل ایمان کے سب سے سخت دشمن ہیں والا تجدنا اقربین اور یقیناً ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں ان میں سے دوستی میں سب سے زیادہ قریب آپ انہیں پائیں گے جنہوں نے کہا کہ بے شک ہم نسارا ہیں یعنی جو نصارا ہیں وہ یہود کے مقابلے میں مسلمانوں کے زیادہ قریب ہے ظالی کا بھی انا یہ اس وجہ سے کہ منہم ہوں قسہ ان میں ظالی بھی انہ منہم ہوں سینا یہ اس وجہ سے ہے کہ ان میں کچھ علماء ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اور راہب ہیں وہ لا لایس اور وہ تکبر نہیں کرتے اس میں اس آیت میں اللہ تعالی نے یہودیوں کا عناد بغض اور حق کا انکار دشمنی اور تکبر اور اہل علم کے بارے میں تنقید کا جو ان کا جذبہ ہے وہ اللہ تعالی نے کھول کر بیان کیا ہے کہ یہ انہی باتوں کی وجہ سے انبیاء کو جٹلاتے تھے بلکہ قتل کر دیتے تھے یہ ان کا شعار رہا ہے حتیٰ کہ انہوں نے کئی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازش کی نقصان پہنچانے کی مضمون کوششیں کی جادو تک انہوں نے کیا ظالموں میں اس بابلے میں مشرقین کا حال بھی یہی ہے یہودی اور مشرق مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن ہیں اور اس بات کا مشاہدہ آج بھی آپ کر سکتے ہیں کہ یہود اور مشرق یہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن ہیں گائے اور بتوں کے پجاری اور دہریے اور کمیونسٹ قسم کے لوگ یہ اور یہودی یہ مسلمانوں سے بہت زیادہ بول اور انعد رکھتے ہیں اتنا رکھتے ہیں کہ اتنا بغذ بہرحال نصرانیوں کو نہیں ہے عیسائی بھی مسلمانوں کے سگے نہیں لیکن ان کی نسبت ان کے اندر بغض کم ہے عیسائیوں میں وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے اللہ نے فرمایا بھی انہ منہم اس وجہ سے کہ عیسائیوں میں علما ہیں عالم ہیں جن کو حبر کہا جاتا ہے اور روحبان ہیں راہ تارے کے دنیا یعنی کہ ان میں سے عیسائیوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو واقعاتاً عیسیٰ علیہ و اسلام کی شریعت پر چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے رسوتاً زیادہ قریب ہیں ان میں علم بھی ہے اور زہد یعنی دنیا سے بے رگبتی بھی پائی جاتی ہے اور دین مسیحی جو ہے عیسیٰ علیہ سلاط اسلام کا دین وہ تو سارے کا سارا تھا ہی افو و درگزر کی تعلیم اس میں افو درگزر کی تعلیم تھی اور پھر علماء اور عبادت گزار اور زاہد لوگ بھی ہیں جو توازو اختیار کرتے ہیں یہودیوں کی طرح تکبر اور غرور میں مبتلا نہیں ہوتے عیسائیوں کے اندر یہ رحبانیت کی وجہ ترائج تھی اللہ تعالیٰ فرماتے اور رحبانی تاریخ رحبانیت کر کے دنیا کی عادت یہ انہوں نے خود اپنے اوپر مسلط کی تھی ہم نے ان کے اوپر رحبانیت کو فرض نہیں کیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا رد کیا فرمایا لا فی الاسلام اسلام میں نہیں ہے ترک دنیا نہیں اسلام ترک دنیا کی اجازت نہیں دیتا حکم دینا تو بہت دور کی بات ہے بلکہ اسلام تو کہتا ہے دنیا کے اندر رہو مل جل کے لوگوں کے ساتھ رہو فرمایا وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے وہ اسبر اعلی الام اور لوگ اس کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں یہ ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے یہ اس بندے سے بہتر ہے جو نہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتا ہے اور نہ ہی ان کی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے تو اسلام تو گھر مل کے مل جل کے رہنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے رہمانی تکنے پر خامخواہ فرض کر لی تھی بے شک یہ بات تو ٹھیک ہے کہ جو نسارا کی رہبانیت ہے وہ یہودیوں کی دنیا پرستی اور سخت دلی کے مقابلے میں آپ آپ دیکھیں اس وقت جتنے یہودی ہیں ان میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا کا امیر ترین بندہ بن جا ہر ہر بندہ دنیا کا امیر ترین بندہ بننے کے لیے دوڑ لگائے ہوئے اور پھر پیسہ کمانے میں حلال و حرام ہر طرح کے ذرائع اختیار کرتے ہیں اور اس میں وہ ذرا سی بھی شرم نہیں کرتے اور سخت دل ہیں اس کے مقابلے میں عیسائیت چونکہ افو درگزر کا مرقع تھی تو عیسائیوں نے یہودیوں سے زیادہ ہی مخالفت کرتے ہوئے انہوں نے بالکل ہی ترک دنیا کو اپنا لیا کہ دنیا کو ترک کر دو بس اللہ اللہ کرو بیٹھ کے ہمارے بھی کچھ لوگ اس طرح کے پائے جاتے ہیں ترک دنیا والے یہ انہوں نے یہودیت کے مقابلے میں رہبانیت اختیار کی تھی لیکن یہ قابل تعریف تو ہے لیکن ہر لحاظ سے قابل تعریف نہیں تو ان وجوہات کی منا پر اللہ تعالی نے یہود اور مشرقین کی نسبت نسرانیوں کو مسلمانوں کے زیادہ قریب قرار دیا ہے مگر نہ جہاں تک اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کا جو معاملہ ہے اس میں سارے ایک ہیں یہودی ہوں عیسائی ہوں مشرق ہوں بے دین قسم کے لوگ ہوں مسلمانوں سے دشمنی کرنے میں سارے برابر ہیں لیکن کسی کی دشمنی زیادہ ہے کسی کی کم ہے اور اگر اس کا آپ نے یعنی کہ اندازہ کرنا ہو تو صلیب و ہلال کی ایک طویل عرصے تک جو کشم کش رہی ہے صلیبی جنگوں کی وہ خون ریزیاں دیکھیں وہ کیا تھی مسلمانوں کے خلاف اہل سلیم کی لڑائیاں اور اب اسلام کے خلاف مشرقین کے ساتھ یہودی اور نصرانی سارے اکٹھے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں اس لیے اللہ تعالی نے ان کے ساتھ اہل کتاب کے ساتھ دوستی لگانے سے منع کیا ہے ایک تو وجہ یہ ہے کہ ان میں کسی سین اور رحبان ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس چیز کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نادر کی گئی تو آپ دیکھتے ہیں ان کی آنکھوں کو تفیعد من دمی کہ وہ آنسو بہاتی ہیں مما مم آراف من الحق اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے ہیں سو ہمیں گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے اسے مراد نصارہ کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہو گئے تھے سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میں نے کھانا تیار کیا اسے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ نے پوچھا سلمان یہ کیا ہے تو میں نے کہا یہ صدقہ ہے تو آپ نے اپنے اصحاب سے کہا کھاؤ خود نہیں کھایا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ نہیں کھاتے تھے میں واپس گیا پھر کچھ کھانا اکٹھا کیا کھانے کی چیزیں اور اسے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یک میں حاضر ہوا اور آپ نے پوچھا یہ کیا ہے تو میں نے عرض کی اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے تو آپ نے ہاتھ بڑھایا اور خود کھایا اور اپنے ساتھیوں کو بھی کھانے کے لیے کہا تو میں نے پوچھا کہ آپ نسارا کے متعلق بتائیں عیسائیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں کوئی خیر نہیں ہے تو میں بڑے بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے اٹھ آیا تو اللہ ازا جل نے یہ آیت نادل کی لتا جی دن اشداوت یہاں سے لے کے یہ اگلی آیات جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری اس موقع پر نادل ہوئی ان لوگوں میں نجاشی بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ عیسائی تھے یہ بھی مسلمان ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا نجاشی کے ساتھی بھی مسلمان ہوئے تھے جب مکہ مسلمان مکہ کے مسلمان ہجرت کر کے ہمشاہ کی طرف گئے تھے نجاشی کے ملک میں اور انہیں کفار مکہ کے سفیروں کی شکایت پر بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے سامنے تقریر کی اور پھر سورت مریم کی آیات جو تھی وہ ان کو پڑھ کے سنائیں تو نجاشی اور ان کے ساتھیوں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ مدینہ نہیں جا سکے لیکن مسلمان ہو گئے تھے اور ان کی وقات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا غائبانہ جنازہ پڑھایا اس کے علاوہ کئی ایک ایسے مسلمان ہونے والے اور بھی عیسائی ہیں جن کا ذکر دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورہ قصص میں سورہ آل عمران میں تو بہرحال اہل کتاب میں سے کوئی بھی بندہ اگر مسلمان ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دوہرے اجر کی نوید سنائی ہے کہ اس کو ڈبل اجر ہے کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور اس کتاب پر بھی ایمان لایا فخت ابنام عرشاہدین تو یہ اللہ کی آیات سن کر ایک تو ان کے دل پگھل جاتے ہیں آنسو ان کی آنکھوں سے نکل آتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہ واقعہ یہ نبی رسول حق سچ ہے تو کہتے ہیں فخ ابنام عرشاہ دین اے اللہ ہمیں اپنے نبی کی امت میں داخل فرما کے شہادت دینے والوں میں شامل کر لے نبی کی امت شہادت دے گی اس طرح کے سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت گدری ہے کہ یہ شہادا ہیں الناس لوگوں پر وہ یقین رسول علیہ تم رسول تم پر گوار من وما من الحق اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائیں اور اس چیز پر ایمان نہ لائیں جو حق میں سے ہمارے پاس آیا ہے صحین ہم تو یہ توقع رکھتے ہیں تمہ رکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا رب نیب لوگوں کے ساتھ شامل کر دے داخل کر دے یعنی کہ اب ہمارے سامنے حق آ گیا ہم نے اس کو پہچان لیا پھر ہم بلا کیوں رکیں اب اس کو قبول نہ کرنے کے لیے ہمارے پاس جواز ہی کیا بچا ہے کہ ہم حق کو قبول نہ کریں اور اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ داخل کرے گا یقیناً ہمیں توقع ہے یعنی ہمارا حشر مسلمانوں کے ساتھ فرمائے گا تو یعنی حق کے وعدے ہو جانے کے بعد نیک لوگوں کے ساتھ شمولیت کی توقع اور تما نہ ہونا یہ تو سراسر جہالت ہے بندہ حق قبول کرے اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل ہونے کی تما کرے فاطا باہم اللہ کالو جنات تجریم انہار تو اللہ تعالی نے ان کے اس قول کے بدلے میں جو انہوں نے کہا اس کے بدلے میں اللہ تعالی نے ان کو ایسے باغات دیے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں خالدین افیہ وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ودالک جزاء المحسنین اور نیکی کرنے والوں کی یہی جزا ہے ولدھی نقف وقد آیاتی نا پر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جٹلایا اولا اصحاب اب یہی لوگ جہنم والے ہیں شب شب اللہ